ہم اس کو شروع کرتے ہیں ہمیشہ کچھ استحاد نکتا ایک استلاح ہے a little bit <clears throat> یہ ہے ہیں. جیسے کہتے ہیں، تول، آرز ہیں. جب کوئی چیز آپ کے سامنے ہو اس میں یہ تینوں چیزیں موجود ہوں تول بھی ہے ارض بھی ہے مک بھی ہے جیسے یہ میرے آنکھ میں اس کے اندر تینوں چیزیں موجود ہیں یہ مثلاً تول ہے یہ اس کا ارض ہے یہ اس کا حم ہے جب تینوں چیزیں ہوں گی اس کو میں کہوں گا یہ اب آدھے فلاسا پر مشتمل ہے اس کے اندر تین بوئر موجود ہیں جب تین بوئر موجود ہیں تو اس کے اوپر میں اطلاع کرتا ہوں جسم جی کا یعنی سہ بہتری چیز ہے اس کو کہتے ہیں جسم جی جس کے اندر اب آدھے فلاسا موجود ہو اگر کسی چیز کے اندر دو چیزیں ہیں دو ٹول ہے عرض ہے امک نہیں ہے تو اس کو ہم نام دیتے ہیں سطح کا دو آپ ہوتے ہیں یہ اس کی پوری سطح ہے اس کو ہم پورے کو یاد یہ ایسے نہ لیں یہ اس کی گہرائی ہے لیکن ہم فقط اوپر والی سطح کو فرض کرتے ہیں تو اس کا یہاں سے وہاں تک ہے تول وہاں سے یہاں تک حرض تو فقط دو چیزیں ہیں ہے اس جس کے اندر تول اور آرز ہو امک نہ ہو اس میں سطح کاغذ ہے کاغذ کاغذ کے اوپر والا جو حصہ ہے اس کو دو چیزیں ہیں ایک طول ہے ایک آرز ہے ایک وقت اگر جو اس کے اندر معمولی سا بوز ہو گئے لیکن اس کو ہم قطر کرتے اگر کسی نے مطلب ایک بوجھ ہے صرف عرض بھی نہیں ہے اموک بھی نہیں ہے اس کو ہم نام دیتے خط کا وہ خط ہے اس کی تعبیروں ہوتی ہے ایسے تعبیر کرتی یہ خط سطح کی تعبیر یہ ہوتی ہے یہ دول ہے یا ان ہے جسم کی تعبیر ہوتی ہے تینوں چیزیں ہوں گی اس کو دول کہہ دیں ایک کو عرض کہہ دیں ایک کو امک کہہ دیں یہ گہرائی ہے اس کی یہ مسئلہ دول ہے اس میں صرف دو ہیں تول ہے ارد ہے اس میں صرف ایک ہے اگر کسی میں کچھ بھی نہیں ہے کوئی بول نہیں نہ تول ہے نہ آر ہے محمد ہے اس کو کہتے ہیں یہ اس کی تعبیر ہوتی ہے پھر اس کو جو بھی کہہ دیتے ہیں کسی بہت میں تقسیم کو قبول نہ کرے عموماً اشتہار یہی ہوتی ہے نہ تولن نہ یہ اس کی یہ تعبیر ہے اسے یہ حقیقی ہوتا نہیں پھر بہت سے نکات سے مل کر ایک خط بنتا ہے یہ پورا خط ہے نکات کا مجموعہ ہے جس کے اندر ایک بہت پیدا ہو جاتا ہے یعنی طول اور بقیت دو بہت نہیں ہوتے پھر بہت سے حطوط سے مل کر ایک سطح بہت سے ہیں. ان سے مل کر ایک سطح بن جاتی ہے اس میں دو بوتھ آ جاتے ہیں پھر بہت سے سطحوں سے مل کر ایک جسم بن جاتا ہے جس کے اندر تیسرا بودھ بھی آ جاتا ہے یعنی تو جسم کے اندر تین بودھ ہوں گے اس کو آپ حضرات جس میں تعلیمی بھی کہتے تھے جس میں تعلیمی جسم میں تینوں بود سطح میں دو بود خط میں ایک بود نقطے میں کوئی بود نہیں دنیا میں ساری جتنی بھی چیزیں ساری نکات سے ملتی جتنی چیزیں ساری نکات سے ملتی جس کو نیوزی لینڈ جذب کہہ سکتے ہیں اور جزا فرق, فرق ہے وہ فرضی فرق ہے لیکن بس آپ یہ سمجھے کہ جو زلائط جزا اس سے مل کر کوئی چیز بنتی ہے اجزا جمع ہو کہ ہو, ہوگی کوئی ہو, نہ ہو. کوئی چیز وجود میں جاتی ہے <laughs> اس میں کوئی بات مشکل تو نہیں آسان ہو جائے بڑی ہوئی چیزیں ان شاء <laughs> یہ جو خط ہے اس کو ہم عموماً یوں بناتے ہیں جیسے لیکن ہے حقیقت میں یہ رکات کا مجموعہ اسے رکات ہے لیکن ہم بناتے ہیں اس کو خط کو یوں اس کو ریاضی والے جب اس کی تعبیر کرتے ہیں خط کی تو مث کہنا ہی چاہتے ہیں کہ ادھر اے نکتا ہے یہ بی نکتا ہے اس کو کہتے ہیں یہ کہ خط اے بی ہے خط اے بی کہتے ہیں اس کو لیکن جب لکھیں گے اپنی زبان میں تو اس کو یہ لکھ دیں گے اے بی خط خط کی اس طرف بھی تیر کا نشان لگاتے ہیں اس طرف بھی اور مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ ادھر بھی جا رہی ہے لامحدود ہے ادھر بھی جا رہی ہے انتہا نہیں ہے اس کی یہ اگر اس طرح کا کوئی اس طرح کی چیز بنی ہوئی ہو اس طرح کی علامت بنی ہوئی ہو تو مقصد یہ ہے کہ وہ خط کہنا چاہتا ہے اگر کوئی چیز بنی اس کی ایک طرف ایسے جو گیر और اور ایک طرف دو تین کا نشان لگایا ادھر ہے یا ادھر ہے اس کو یہ لوگ نام دیتے ہیں شعا کا شعا مطلب اے بی شعا کہتے ہیں اس کو اس کو پھر یوں لکھے بھی ہو. اگر اس کی کسی طرف کچھ بھی نہیں ہے تو اس کو کہتے ہیں پتا خط کر اس کی تعبیر یوں کر لیتے ہیں ایک بھی پیتا خط اور چھوٹے سا لگا دیتے ہیں خط شعا اور پیتا خط ان میں تھوڑا تھوڑا سا فرق ہے سفر خط اس کو کہتے ہیں جو ادھر بھی اس کی کوئی حد نہ ہو ادھر بھی حد نہ ہو اور مبدہ بھی ہے اور ممتہا بھی ہے دونوں چیزیں کتا خط اسی خط کا ایک ٹکڑا سمجھا ہے اس کا یہاں سے لے کر یہاں تک ٹکڑا یہ ایک یہ شع واقع اس کو شاع سی کا نام دے دوں تو شعا اے اور شعا بی یہ تو ہم خطش ہیں لیکن اے اور سی یہ غیر ہم خط ہے ایک خط پہ واقع نہیں ہے وہ الگ خط پہ واقع وہ الگ خط پہ واقع اسی طرح شعا بی اور شعا سی یہ بھی غیر ہم خدش ہیں دیکھیے اس کا خط الگ ہے اس کا خط الگ ہے یہ استعمال جو ہوگا کہ ہم خط یا لیر ہم خط شعائیں یا پتا خط کتاب بھی ہوتا ہے اس کو اگر ہٹا دے یہ ایک کتا خط ہے دوسرا کتاب خط ہیں لیکن یہ کتا خط اس خط کے اوپر واقع ہے یہ کتاب خط اس خط کے اوپر واقع ہے یہ اور یہ غیر ہم خط کتا خط یہ اور یہ یہ ہم خط کے خط خطے تو کوئی زیادہ فرق نہیں یعنی ایک خط میں واقع ہوں گے یا الگ الگ حدود پہ اگر ایک خط میں واقع ہیں تو ہم خط ہیں اگر الگ الگ حدود پہ واقع ہیں تو غیر ہم خط ہیں ٹھیک ہے جی تو نکتا ہو گیا جس پہ کوئی بودھ نہیں ہوتا ہے خط ہو گیا جس کا فقط ایک بودھ ہوتا ہے سطح ہوگی اس میں دو بوجھ ہوتے اور جسم ہو گیا جس کے اندر تین آواز ہوتے ہیں پھر میں نے کہا کہ خط ایک خط ہوتا ہے ایک شعا ہوتی ہے ایک کتا خط ہوتا ہے خط کا ممتہا اور وقتا دونوں نہیں کا مودہ ہوتا ہے ممتا کتا خط کا ہوتا ہے پھر کبھی کتا خط اور شعائیں ہم خط ہوتی ہے کبھی غیر ہم خط ہوتی ہے ہم خط کا مطلب یہ ہے کہ ایک ہی خط داقی بات کا مطلب کہ الگ الگ خود کے واقعی کوئی مشکل چیز تو نہیں اس پہ اردو میں ہے انشاءاللہ شاء اللہ ابھی تک اردو میں ہے ایک شکل ہے اس کو ہم کہتے دائرہ یہ دائرہ ہے اس دائرے کی جو تعریف کرتے ہیں وہ یہ کہ نکات کا ایسا مجموعہ جو کسی خاص نقطے سے مساوی الفاصلہ <تصفح> نکات کا ایسا مجموعہ جو کسی خاص نقطے سے مساوی الفاصلہ اس خاص نقطے کو مرکز کہتے ہیں یہ خاص نقطہ ہے اور یہ نقات کا مجموعہ ہے اس کا یہ نقطہ ہے مثلا یہ بھی نقطہ ہے یہ بھی نقطہ سارے نقطوں سے ان کے پہ ہے یہاں سے لے کر یہاں تک کا فاصلہ جو ہے یہ مثلاً چھ انچ تو یہاں سے لے کر یہاں تک کا فاصلہ بھی چھ انچ یہاں سے یہاں تک کا فاصلہ بھی چھ انچ ایسا چیزیں ہر نقطے کا فاصلہ اس مرکز سے چھ انچ بالکل برابر اسی وجہ یہ دائرہ ہے نکات کا ایسا مجموعہ جو کسی خاص نقطے سے مساوی فاصلہ ہو کہتے ہیں کہ یہ دائرہ ہے اس دائرے کو وہاں تقسیم کرتے ہیں ساٹھ برابر حصوں میں وہ اس طرح کہ یہ مرکز ہے اور یہ جو نکات کا مجموعہ تھا نا یہ بنا اس کو نام دیتے ہیں محید کا اس کا نام محید اس کو کہتے مرکز یہ جی مرکز دائرہ یہ جی محیط دائرہ محیط دائرہ کتابی ہے نا یہ محیط یہ جی محیط دائرہ اس محیط اور یہ مرکز ان کے درمیان کا جو فاصلہ ہوتا ہے محیط سے مرکز تک کا جو فاصلہ ہے یہ بھی محیط سے مرکز تک کا ایک بات ہے اس فاصلے کو نام دیتے ہیں رتاس کا یہ فاصلہ رتاس ہے ریڈیس بھی کہتے ہیں ریڈیز والے ریڈیس, ریڈیس کہتے ہیں ہم لوگ اس کو رتاس کہتے ہیں اور اس کے دائرے کے کوئی سے دو نقاب اگر لے لیں ایک نقطۂ یہ اور یہ در یا یہ جو بھی لے دو نکات کو لے لے ان کو آپس میں اگر ملایا جائے ایسے کر کے یہ جو ملانے والا خط ہے اس کو کہتے ہیں وطر وطن دائرے کے کوئی سے دو نکان اگر ملایا جائے کسی بھی دونوں کام کو ملایا جائے تو اس کو کہتے ہیں یہ وطن ہے تو یہ وطن چاہے اس کو اس کے ساتھ ملائیں اس کو یہاں ملا اس کو یہاں ملا تو یہ وطر ہو اس کو وطر کہیں اگر یہ وطر دو نکات کو ملا رہا ہے لیکن ساتھ مرکز سے گزر کر جا رہا ہے یہ یہ ڈبتا یہ ایک ڈکتا یہ ان دونوں کو ملایا اس نے لیکن مرکز سے گزر کر دیا اب اس کا نام بدل جاتا ہے اس کو کہتے ہیں کتر کتر کی تاریخ کر یہ کرتے ہیں وہ وطن جو ہرکت سے گزر گیا جائے وہ وطن جو ہرکت سے گزر گئے وطن اس کو کہتے تھے کہ جو دو رکات کو ملاتا ہے دائرے کے وہ کے دو رکات کو ملاتا ہے اس کو کہتے ہیں وطن تو وہ بطر جو کہ برکت سے گزر کی جاتا ہے اس کو کہتے ہیں ایک دار بے شمار کر سکتے ہیں مطلب یہاں سے یہ بھی کتر ہے, یہ بھی ہے. یہ ایسے بھی کتر بنا دیں ایسے بھی قطر بنا دیں یہ بھی قدر بنا دیں ادھر سے ایسے بھی کتر بنا دیں جتنے مرد قطر بنا دیں سارا کتر سے بھر سکتے ہیں بے شمار کتر فرض کر سکتے ہیں <hah> یہ مرکز ہو گیا یہ محیط ہو گیا یہ رداس ہو گیا یہ وطر ہو گیا یہ کتر ہو گیا ابھی انجینئر حضرات یہ کرتے ہیں کہ دائروں کو ناپنا ہوتا ہے بہت سارے مقاصد ہیں دائرے کو ناپنے کے ناپنے کے لیے انہوں نے اس کے تین سو ساٹھ برابر حصے کیے یہ دائرہ ہے یہاں سے اگر اچھا کریں کہ ایک ایسے حصے کیجیے چھوٹے چھوٹے سے اس طرح کر تین سو ساٹھ حصے کے یہاں سے شروع ہوئے ایک دو تین چار پانچ چھ کرتے کرتے تین سو انسٹھ تین سو ساٹھ تین سو ساٹھ حصے کیے ہر حصے کا نام یہ مسلط ایک حصہ ہے ادھر ایک حصہ ہے نہیں لیکن ہم فرض کرتے ایک حصہ یہ اس کا نام انہوں نے رکھ دیا درجہ ہر حصے کو درجہ کہتے ہیں گروہ مندر اس کو ڈگری کہتے ہیں डिग्री तो क्या कहते हैं कि एक दायरे में 360 सौ होते हैं एक दायरे में तीन सौ होते हैं क्यों 360 होते हैं? होते इसलिए हमें बनाए तीन सौ साठ वो बनाए तीन सौ साठ आज तीन सौ साठ और फिर हर दर्जा जो है यह मसल एक दर्जा है इसको मैं शीशा के बड़ा कर ली हर दर्जे के साठ छोटे हिस्से करते थे اسے کا نام دقی کا رقمی یہ دائرہ ہے دائرے کے اندر تین سو ساٹھ درجے تھے پھر یہ درجہ تھا اس درجے میں ساٹھ دکی اس چھوٹے چھوٹے ساٹھ حصے کر دیے تو ہر درجے میں ساٹھ تقیقے بنا دیے پھر یہ ایک تقیقہ تھا دقی یا نٹ اس کو میں نے پھر دوبارہ بڑا کر لیا اس کے پھر مزید ساٹھ حصے کر دیتے ہر حصے کا نام سانیا سیکٹر کہتے ہیں ایک دائرے میں تین سو ساٹھ درجے ہر درجے میں ساٹھ دقیقے ہر دقیقے میں ساٹھ سا سانیاں جیسے وقت ہوتا ہے وقت وقت کے لیے کہتے ہیں کہ ایک دن میں چوبیس گھنٹے ہر گھنٹے میں ساٹھ منٹ ہر منٹ میں ساٹھ سیکنڈ ایسے کرتے تو یہ اسی طرح ایک دہرے میں تین سو ساٹھ درجے ہر درجے میں ساٹھ ہر تقیقے میں ساٹھ سامیا یہ تقیقہ منٹ ہے سیکنڈ تقیقہ عربی میں ہے منٹ انگریزی میں سانیہ عربی کا ہے سیکنڈ اس کا ہے انگریزی کا لیکن یہ دائرے کو نا آپ کی کائی ہے درجہ منٹ سیکنڈ یہ دائرے کو نام نے کی کہی ہے یہ وقت نات نے کی کھائی ہے نام ہے ایک طرح کی لیکن اکائی الگ الگ چیز کی ہے فرق ہوگی اس کو ان طرح ہی سمجھ لینا کیونکہ یہ بھی ہمارے ہاں استعمال ہوگا یہ وقت کی کہی ہے ایک دن میں چوبیس گھنٹے ہوتے ہیں ہر گھنٹے میں ساٹھ منٹ ہوتے ہیں ہر منٹ میں ساٹھ سیکنڈ ہوتے ہیں یہ بھی ہمارے ہاں استعمال ہوگا اور یہ بھی ہمارے استعمال میں رہے گا کہ ایک دائرے میں تین درجے ہوتے ہیں ہر درجے میں 60 تقیقے ہر تقیقی میں ساٹھ سانی یہ بھی استعمال ہوگا لیکن یہ استعمال ہوگا جب ہم دائرہ نا گے इकाई है उसको नापने की और ये जब वक्त बना कि उसको रापने की तो इकाई अलग अलग चीज की है जैसे किलो है किलो किलो एक चीनी का भी होता है ठीक है लेकिन एक किलो बाइट होता है किलो बाइट देखा इसमें होता है तो यह کتنے کے بیٹا اور پھر اتنے ایم پی ڈیٹا اتنے جی بی ڈیٹا ٹھیک ہے تو کے بیلو بائٹ ہے اور پھر جی بیٹھ تو وہ بھی کلو سے آگے چلائے وہ بھی کلو گرام ہے اور बिजली का तो बात दस ना आपका केवी ये जनरेटर इतना केवी का है किलो वाट होता है।, वो भी किलो है तो किलो बिजली को नापने भी इकाई होती है किलो वजन में यानी चीनी नापने की भी इकाई किलो कंप्यूटर की जो स्पेस होता है उसको नापने के भी गई तो है किलो लेकिन इकाई अलग अलग चीज होती है इसी तरह ये है दर्जा حقیق اور سام ہے منٹ اور سیکنڈ ہے لیکن یہ الگ چیز کی صرف نام آپ تو نام سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اس میں فرق کرنا پڑے گا کہ اتنے منٹ اتنے سیکنڈ کس چیز کی دائرے کے یا پھر وقت کے آپ کو پہلے سب کیا چیز ناپ رہا ہوں جب چیز ناپ رہا ہوں تو یہ منٹ کا ملبی کی دائرے کا ہے اور یہ کا مطلب کے وقت کا جہاں بھی لکھا ہوگا تو وہاں سے آپ کا سواگ سے آپ کو پتا چلے گا کہ یہ دائرے کی کائی ہے ناپر ٹھیک ہے تو انہوں نے ایسے کیا ہمارے مقصد کی باتیں اس کو فی الحال آپ لینے دیں جب بعد میں دیکھیں گے تو دیکھیں گے دائرے کے انہوں نے تین سو ساٹھ کی ہر حصے کا نام منٹ رکھا ہر منٹ کے نی, 360 سے کی, ہر حصے کا نام انہوں نے درجہ رکھا پھر ہر درجے کے ساٹھ حصے کی ہر ایک کا نام منٹ رکھ دیا, ہر منٹ کے ساٹھ حصے کر کے ہر ایک کا نام سیکنڈ یا سامیاں رکھ دیا اب مثلاً یہاں سے لے کر دائرے, وہ سے لے دائرے یہاں سے لے کر یہاں تک جو چھوٹے چھوٹے انہوں نے حصے کیے وہ دس ہے تو اس کو یہ کہیں گے کہ یہ دس درجے کا زمیہ اس کو کہیں گے کہ دس درجے کا زادیا اگر یہاں سے لے کر یہاں تک مثلاً تیس حصے یہاں سے ہاں اس کہ یہ تیس درجے کا ہے یہاں سے یہاں تک نبے درجے کا ہے وہ یہاں تک چلے جائیں گے ایک سو اسی کیونکہ یہاں سے واپس یہاں تک تین سو ساٹھ ہے تو آدھا آدھا دائرہ ہے اس کو ایک سو اسی کہیں ایک سو اسی درجے یہاں تک مزید نبے پہ جائے تو دو سو ستر درجے یہاں تک مزید چلے جائیں ادھر تو تین سو ساٹھ درجے ہو جائے گے تو ایک دائرے میں تین سو ساٹھ حصے جو کیے ہیں تو اس کو پھر تعمیل یوں کر دیتے ہیں جب اس اسے جو شکل بنتی ہے اس کو کہتے ہیں کہ یہ اتنے درجے کا زاویہ یہ سے میں نے ایک زاویہ بنایا اس کے اندر جتنے زاویہ یعنی اس کا مرتبہ ہوتا ہے یہاں سے یہ ایک پورا دائرہ ہے اس دائرے میں یہاں سے یہاں تک تین سو ساٹھ حصے تھے ان میں سے یہ تیس حصے ہیں میں اگر کہتا ہوں کہ اسے وقت سورج ہے نا وہ بیس درجے اوپر ہے سورج بیس درجے اوپر ہے اس کا مطلب ہے کہ یہاں سے ایک سیدھا لکیر کھینچے وہ ادھر سامنے چلے گئے جہاں زمین آسمان پہ جائے ایک یہاں سے سیدھی لکیر کھینچے سورج تک چلی جائے تو درمیان میں جو زاویہ بنے گا یہ مسئلہ ایسے کیا یہاں آدمی کھڑا سے نیچے سورج ادھر ہے تو, تو بیٹھو گا سورج بیس درجے بلند ہے اس کا مطلب یہ, یہ والا یہ والا ان کے درمیان میں بیس درجے کا زمیہ بیس درجے کا زامیہ نہیں یہ کیا مطلب بیس درجے کا مطلب یہ کہ اگر میں یہاں سے ایک دائرہ بناؤں ایسے کر کے تین سوٹ درجے ہیں ان 360 میں سے یہ تیس ہے جب بھی کہا جاتا ہے سورج بیس درجے اونچا ہے بیس درجے نیچا ہے چالیس درجے اونچا ہے یا نیچا ہے تو اس کا مطلب کہ اس طرح کا زاویہ آ رہا ہوتا ہے اور وہاں ایک فرضی دائرہ بنایا جاتا ہے سورج جو ہے نا وہ وہاں سے لے کے سورج سے से چلا جائے گا وہاں से گھوم کرے گا اور نیچے سے دائرہ بنے گا اور اس دائرے کے تین سو ساٹھ ہی حصے رہیں گے چاہے دائرہ چھوٹا بنائے اتنا تب بھی اس کے تین سو ساٹھ حصے بنائیں گے چاہے اتنا بنائے تب بھی تین سو ساٹھ چاہے اتنا بنائے بات سمجھ میں زامیہ سمجھ میں زامیہ کیسی ہوتی ہے اصل تو اس کی تعریف ہی ہے دو غیر ہم خط شع سے ملنے والی مل کر بھرنے والی شکل وہ کہتے ہیں زامیہ پھر اس کے پیچھے یہ پورا فلسفہ ہے اصل وہ زاویہ جو ہے نا وہ دائرے کا حصہ ہوتا ہے یہ مرکز ہے دائرے کا اس مرکز میں وہ شکل بن رہی ہوتی ہے یہ اس مرکز میں شکل پر نہیں اس کو کہتے ہیں یہ ذاتی ہے یہ جو میں نے آپ کو بتایا کہ ایک دائرے کے تین سو ساٹھ حصے کیے جاتے ہیں ہر حصے کا نام درجہ رکھا جاتا ہے پھر ہر درجے کے ساٹھ حصے کی جاتے ہیں ہر ایک کا نام منٹ رکھتے ہیں ہر منٹ کے ساٹھ حصے کر کے ہر ایک کا نام سانیہ یہ سیکنڈ رکھتے ہیں اس کو کہا جاتا ہے درجاتی نظام اس کا نام ہے درجاتی نظام انگریزی والے اس کو کہتے ہیں ڈگری سسٹم ڈگری سسٹم بھی کہتے ہیں اس کو ہم لوگ اس کو درجاتی نظام بھی کہتے ہیں ہم یہی استعمال کرتے ہیں عموماً درجاتی نظام ہی استعمال کرتے ہیں دو نظام اور بھی ہیں وہ بعد میں بتاؤں گا لیکن فی الحال یہ درجاتی نظام ہی ہم استعمال کرتے ہیں تو دوسرے والے بعد میں جب یہ تھوڑا سازم ہو جائے گا پھر دوسرے ان شاء اب جو بات بتا رہا تھا وہ یہ کہ زاویہ ہوتا ہے زاویہ اس زاویہ کی تین قسمیں مشہور ہیں या तो नब्बे दर्जे का होगा नब्बे दर्जे दर्जे भी समझ में आ गया तक रूप से दायरा बन जाता है या नब्बे दर्जे से कम होगा या नब्बे दर्जे से ज्यादा होगा زاویہ نبے درجے کا پورا ہے اس وقت زاویہ قائمہ من فریج کے جو بچے ہوتے ہیں ریاضی والے وہ یہ باتیں پہلے سے جانتے ہیں جدید زمانہ ہے تین قسم کے زاویے ہو گئے زاویہ ہاتھا مخریجا پائن <coughs> زاو نے دیکھ لیا کہ زاویہ کیا ہوتا ہے اور اس کے تحت ہم نے ایک نظام پڑھ لیا درجاتی نظام کہ درجاتی نظام مصوبتیں جس میں دائرے کے تین سو ساٹھ حصے کیے جاتے ہیں پھر ہر حصے کے ساٹھ حصے مزید حصے کیے جاتے ہیں پھر ہر حصے کے مزید ساٹھ سے کیے جاتے ہیں, کی ہیں تو اس میں ہوتا یہ ہے मसलन ये तो नब्बे दर्जे का दाविया है और आधा चला गया पैंतालीस दर्जे का दाभिया पैंतालीस का आधा करें कितना होता साढ़े बाईस साढ़े बाईस हम यू लिखते बाईस चलिए 5 لیکن اگر میں درجاتی نظام میں لکھوں گا تو میں اس کو یوں لکھوں گا ساڑھے بائیس کا مطلب نہیں کہ بائیس درجے تو پورے ہیں تیئیسویں درجے کا آدھا ہے ایسے ہوتا ہے تو اس کو میں یوں لکھوں گا بائیس درجے درجے کی علامت ہے اور تیئیسواں درجہ جو ہے اس کے ساٹھ حصے کر کے ان میں سے تیس تقری साढ़े बाईस दर्जे में यू लिखूंगा बाईस दर्जे तीस तक इनके जैसे मैं लिखू अभी साढ़े हुए मसला साढ़े दस में क्या लिखूंगा दस बजकर तीस मिनट इसी तरह साढ़े अभी बजे हों तो बाईस बजकर मिनट ये लिखूंगा اگر میں ساڑھے دس یوں لکھتا ہوں تو ٹھیک ہے ٹھیک سکتا ہوں کوئی مسئلہ نہیں اس کو وہ کوئی غلط نہیں کہے گا کہ آپ نے میرے گھر ساڑھے دس بجے آواز ساڑھے دس دس چلیے پانچ یہ جو ہے, ٹھیک بان جائیں کوئی بات نہیں لیکن یہ وہی آپ کی سمجھے گا جس کو اس اس کا پتہ ہو ہوگا کہ ساڑھے دس لکھیں ورنہ آم آدمی کا آپ میں کتنے بجے آ جانا आप इतने बजे आ जा ना वो कह रहे ये दस बज के 5 मिनट कह रहे है हालांकि दस बज के पांच मिनट तो नहीं मैं साढ़े दस बजे कहना चाह रहा हूं या फिर कह रहे हो सकता है ये सिफर भूल गया हो तो दस बज के पचास मिनट कह रहे हालांकि ये मतलब भी नहीं है दस बज के तीस मिनट कहना चाह रहा हूं तो इसको मैं यूं देखूंगा तो सही है لیکن یوں لکھوں گا جی. جو میری اس سمجھے گا تو سمجھا سمجھ سکے گا اور وہ اس لیے سمجھ سکے گا کہ اگر میں ساڑھے دس کہنا چاہتا ہوں اور میں نے یوں لکھ دیا تو آدمی کو پتا ہوگا پڑھنے والے کو یہ اس نے اشاریہ کی علامت لگائی لگائیے اشاریہ ہے اس کا مطلب یہ کہ یہ جو گیارہواں بجائے گیارہواں اس کے دس حصے کر کے ان میں سے پانچ بتانا چاہتا ہے اگر میں نے یو دیا تو یہ پڑھنے والا یہ کہے گا کہ بھائی اس نے یہ جب لا رہا ہے علامت اس کا مطلب یہ کہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ یہ جو دس دس گھنٹے تو پورے ہوئے ہیں یہ جو گیارہواں گھنٹا ہے اس کے ساٹھ میں سے تیس حصے اس علامت سے پتا رہے گا इस अनामर से पता चलेगा कि इधर वाला जो हिस्सा है ये आप कितने हिस्सों में से कितने जिक्र कर रहे आई 10 में से पांच है या साठ में से तीस है दस में से पांच भी आधा होता है साठ में से तीस भी आधा होगा है।, है तो आधा ही लेकिन आपका मकसद क्या है कि अगर मैं तीस में से पांच का हूं तो ये तो साठ में से पांच कहूं तो कुछ और बन जाएगा میں سے پانچ دوں گا تھوڑا سا حصہ ہوتا ہے لیکن یہ اسی طرح ہے اگر میں کہوں کہ دس میں سے دس میں سے کہتے ہیں اس کو ہٹا دیں دس میں سے تین ہے اور بھی مسئلہ خراب ہو جی ہوگا کہ آپ کو نے جو استعمال استعمال کی ہے اس کی لکھنے کا جو طریقہ استعمال کیا یہ سامنے والا سمجھتا ہے کہ نہیں سکے سامنے والوں کو سمجھنا ضروری ہوگا اگر کہیں ہمیں चीजें लिखी हुई मिले बस ये कितने दर्जे का दाविया है तो हमने देखा होगा कि कितने दर्जे है। बाईस तो पूरा समय में आ रहा है लेकिन यह क्या है ये बाईस ये छिखा है ये इसका मतलब क्या है यह समझना होगा यह हमें समझ में आएगा किस अनामत से اگر اس نے ایسے लगाया है ہے سمجھو کہ بائیس اشاریہ چھ کہہ رہا ہے اور یہ دس میں سے چھ یہی یعنی کہیں کہ بائیس اشاریہ چھ سے پھر ہے یعنی سو میں سے ساٹھ ہے سو میں سے ساٹھ ہے اور اگر اس نے یہ لاحت نہیں لگائی اس نے یہ لگائی ہوئی ہے تو اس کا مطلب یہ ہو ساٹھ تو نہیں ہو سکتے ایسے کر دیتا ہوں مصرح. کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو علامت ہے یہ دلیل ہے اس بات کی کہ یہ ساٹھ میں سے تیسری سے کہنا جاتا ہے اس کو پھر واضح کرنے کی کئی صورتیں ایک صورت تو یہی ہے جیسے وقت لکھا جاتا ہے اس طرح آپ نشان لگاتے ہیں یہ وقت اسی طرح ہم لکھتے ہیں دوسری صورت یہ ہے جب یہاں میں لکھی کہ یہ درجے کی علامت لگائیں یہ تقریقے کی علامت تیسری صورت یہ ہوتی ہے کہ آپ یوں لکھیں بائیس ڈگری تیس منٹ اوپر بھی لکھتے ہیں ادھر چھوٹے نیچے پر بھی لکھ دیتے چھوٹا سا ڈی او ایم بنا لیں درجے منٹ تو اس سے بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کیونکہ ہر بجاتا ہے ادھر کہ بائیس درجے اور تیس منٹ بڑھاتے ہیں تینوں طریقوں میں سے میں کوئی بھی طریقہ استعمال کر سکتا ہوں اس کو لکھنے ساڑھے بائیس لکھنے کے کئی طریقے اس کو میں بائیس دشکے پانچ بھی لکھ سکتا ہوں بائیس درجے تیس تک بھی لکھ سکتا ہوں اس طرح بائیس درجے تیس تکی کے لکھ سکتا ہوں اس طرح بائیس درجے تیس تک کے لکھ سکتا ہوں اس طرح ٹھیک ہے ساڑھے ساڑھے بائیس ہے جتنے بھی ہیں سب ساڑھے بائیس <تصفيق> یہ جی اصل میں خرد ہو جاتا ہے ہمارے ساتھیوں کو کہ اوقات کی جو لسٹ ہوتی ہے اس جو اوقات ہیں اور محل شخص لکھا ہوتا ہے یا دول الر لکھا ہوتا ہے اس میں کہیں تو لکھا ہوتا ہے اس انداز سے کہیں لکھا ہوتا ہے اس انداز سے یہ دونوں خرد کرنے کے ہیں اس کو سمجھتے ہیں کہ بائیس درجے और इसको اور اس کو سمجھ لیتے ہیں مثلاً بائیس اشریا تین उस وقت تو کام خراب ہو होती تو اس وقت تھوڑا تحفظ کی ضرورت ہوتی ہے کہ یہ کیا رکھا ہے بائیس درجے پانچ تقیقے ہیں یا بائیس اشریا پانچ ہیں اگر بائیس اشریا پانچ ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ سو میں دس میں سے پانچ پورا لیکن اگر آپ اس نے آپ نے اس کو پانچ تقریقے بڑھ لیا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ساٹھ میں سے پانچ ہے تو ساٹھ میں سے پانچ اور دس میں سے پانچ تو بہت فروش دے اس کو تھوڑا توجہ کی دکھ ہوتی ہے اگلی بات اس سے یہ ہے بھی ایسا ہوتا ہے یہ لوگ دریاتی نظام کے ساتھ ایک اور نظام بھی استعمال کرتے ہیں اس کو کہتے ہیں کتنے ہو گئے تھے اور روبو کے کتنے ہو گئے تھے اور تین اربا کے دو سو ایسے بنا یہ ہم ایسا کرتے ہیں کہ اس کی کر چار سو حصے جب چار سو حصے کل دائرے کے ہوں گے تو انیس روپئے کتنے ہو جائیں گے دو سو روبوں کو کتنے ہو ایک سو, سو اور تین اخبار ایسے سلسلہ بن جاتا ہے اس کے ہر حصے کو انہوں نے نام دے دیا تھا درجہ اس کے ہر حصے کو نام دے دیتے ہیں گریڈ گریڈ بس اس میں مزید تفصیل تھی کہ ہر درجے کے پھر ساتھ حصے کرتے تھے ہر اس کا نام درندی کا رکھتے تھے پھر اس کے ساتھ حصے کر کے سانیہ نام رکھتے تھے اس میں یہ مسئلہ نہیں ہے اس میں بس صرف یہی یہ ہے کہ چار سو حصے کیے اور ہر حصے کا نام گریڈ رکھ دیا بس اب اگر میں مسئلہ ساڑھے بائیس لکھنا چاہتا ہوں تو بائیس سے چلیے پانچ ہی لکھوں بس ایک ہی سو کروں ٹھیک ہے یا پھر بائیس یہ پانچ صفر دوں گا اس کا مطلب یہ ہوگا کہ سو میں سے پچاس یا دس میں سے پچاس بعد ایک کوئی فرق نہیں پڑتا ہے اس کے طریقہ ساڑھے بائیس اسی طرح لکھیں گے اس کے طریقے الگ الگ تھے اس کو ایسے بھی لکھ سکتے تھے اور ایسے بھی لکھ سکتے تھے لیکن اس گریڈ کے اندر یہ ایسے ہی لکھیں گے بس بائیس اشیاء پانچ اگر دس حصے کیے ایک الگ ہے نا اشاریہ کے بعد یہ بائیس نشانی پانچ اگر ایک ایسے ہوتے ہو تو دس میں سے پانچ ہے دو ہے سو میں سے پانچ ہے تین ہے ہزار میں سے پانچ سو چار ہے تو دس میں سے پانچ یہ جیسے سفر بڑھاتے جائیں گے ٹھیک ہے جی اس میں کوئی مسئلہ تو نہیں یہ گریڈنگ سسٹم ہو گیا گریڈنگ سسٹم میں ایک دائرے کے چار سو حصے کیے ہر کا نام انہوں نے گریڈ رکھ پھر اس کو پھر کا اگر میں کہتا ہوں کہ تیس گریڈ تو بس تیس گریڈ پکے اگر تیس ساڑھے تیس گریڈ تیسرے چاہیے پانچ بس کوئی زیادہ اس میں گڑبڑ نہیں ہے اس کو گریڈنگ سسٹم کہتے ہیں یہ جاتی نظام تھا ڈگری سسٹم کہتے ہیں ایک تیسرا سسٹم بھی ہے کیا کہ یہ پورا دائرہ تھا یہ اس کا مرکز تھا مرکز سے محیط تک کا فاصلہ اس کو کیا کہتے ہیں وجینئر صاحب نے یہ کیا کہ اتنا وداس تھا نا اتنا ایک دوڑا اس کو دھاگا لے لیا کہیں سے کہیں سے دینے کے بعد اس کو ناپا یہ اتنا ہے دھاگا ناپ لیا ناپنے کے بعد اس اس کے اوپر ایسے کر کے رکھا وہیٹ کے اوپر جب رکھا تو یہ پہنچ گئے یہاں تک تکن یہاں تک اس نے اس کو ملا دیا مرکز کے ساتھ اس نے دھاگا توڑا جتنا اداس تھا اور اتنا محیط ناپ لیا اس کے اوپر ایسے رکھ کے اس محیط کرم کے ساتھ سیدھا رکھ کے نہیں ادھر سے نہیں ایسے رکھ کے ناپا جہاں تک پہنچا اس نے وہاں نشان لگا دیا پھر دوبارہ یہاں سے ناپا یہاں تک پہنچا پھر نشان لگا پھر ناپا یہاں تک پہنچا پھر نشان لگا دیا پھر لگا دیا एक दो तीन चार पांच लगा छ ये जब नामना लगा ये थोड़ा बच गया ये थोड़ा सा बच गया यानी पूरा धागा नहीं तो ये जब देखा ये कितना है ये उसके सुबह के बराबर नहीं دو اشاریہ دو آٹھ اشاریہ دو پانچ وقت دور ہو جاتا تو اشاریہ دو آٹھ اتنا تھوڑا سا بچ گیا اس کے اتنے حصے بنے بس تو انہوں نے یہ کہہ دیا کہ یہاں سے لے کر یہاں تک کی جو حصہ بنا ہے اس کا ہم نام رکھتے ہیں ایک ریڈین क्या नाम रख दिया एक रेडियन में दूसरा रेडियन तीसरा चौथा पांचवा छठा और यह कुछ बच गया था एक दायरे में छो आठ रेडियन होते एक दायरे में छह शरीय दो आठ रेडियन होते हैं क्यों है, है इस तरह किया क्यों इस तरह इसलिए इस किया कि आपने जब تین سو ساٹھ حصے کیے تھے ہم نے, ہم نے ایک سے کر لیے اور دو آٹھ حصے تو ہم سے کیوں پوچھتے ہیں تو ہماری بردی آپ ہم نے کر لیا لیکن اس کی کہتے ہیں کہ ایک موت ویسے چکا لگا ہے تین سو ساٹھ حصے کر لیے ہماری ایک وجہ ہے کہ ہم نے اس دائرے کے ساتھ خاص نسپت دی ہے اس کو کہ یہاں سے لے کر اس کا یہ لیا وہ ناپے ہیں جتنے ہم نے اس کے حصے کر لیا <تصفح> <تصفح> اس ناپنے میں خاص بات ہے <تصفح> <تصفح> <تصفح> وہی بات ہے کہ جتنے بھی بن گیا اتنا بنا دیا اتنے حصے کر لیتا इसमें तो कोई खास निश्चा ये पांच सौ हिस्से है करके बैठ जाए कोई छह सौ इससे करके बैठ जाए तो कोई किसी के पास वजह नहीं है कि क्यों इतने किए इसके पास वजह है कि ये छह छह दो आठ हिस्से इसने किए कितने ही हजार इससे ज्यादा नहीं आते اس اگر آپ یوں بھی کہنا چاہیں تو کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک دائرہ ہے اور یہ اس کا رداس ہے انہوں نے رداس ناپ لیا ناپنے کے بعد اس دائرے کو یہاں سے کاٹ لیا کاٹ کے اس کو ایسے لمبا کر لیا ایسے سیدھا کیا ایسے آ گیا اور اسکری گیا ایسے لبا تھا کر جب لمبا دھاگا بن گیا تو یہ والا دھاگا لیا اور ادھر سے ناپنا شروع کیا ایک دو تین چار پانچ چھ پھر تھوڑا سا بچ گیا سمجھ میں آئی بات اس طرح جیسے کہ ہی کہتے ہیں کہ چھ اشاریا دو آٹھ حصے ہوتے ہیں اس کو کہہ دیتے ہیں ایک میں چھ دو آٹھ ریڈین ہوتے ہیں اور اس کا نظام نام رکھ دیا ریڈین سسٹم ریڈین سسٹم اس کا نام رکھ دیا <تصفح> تین نظام ہو گئے میرے بھائی دائرے کو ناپنے کی تین نظام ہیں ایک کو ضروریاتی نظام کر دیا اور اس کے اندر تین سو ساٹھ حصے کرتے دائرے کے دوسرے کو گریڈنگ سسٹم کر دیا اس کے اندر دائرے کے چار سو حصے تیسرے کو ریڈیم سسٹم کہہ دیا اس میں دائرے کی چھ شریعت دو آٹھ سے تینوں نظام استعمال ہے الگ الگ یہ عموماً عام استعمال کی ہوتا ہے تین سو ساٹھ درجے والا یہ والا استعمال ہوتا ہے اب لوگوں نے دیکھا ہوگا یہ جو ہر آر کی کبلا کے لیے کمپاس کی کبلا نہ مسجدوں کے سامنے چیک کر رکھیں گے مسجد کا کبلا ٹھیک ہے اس کے اندر چالیس نمبر لگائے ہوتے وہ ایسے ہی نا نمبر ہوتے اس کے چالیس بیس دس دس بیس چالیس نمبر ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے لگے کہتے مسئلہ مثال کرتے سوابی کا نمبر یا یہ گیارہ نمبر ہے مثال کے طور پر کہتے گیارہ نمبر پہ آئے گی کی کب لائیں اور بارہ نمبر پہ آئے گا نمبر نہ آئے گا بلا نہ وہ اصل میں یہ یہ سسٹم ہے ایک شفر کم کر دیا انہوں نے یہ چالیس نہیں اصل میں چار سو ہے لیکن یہ چھوٹا ہے اس لیے وہ چار سو تو آ رہی سر دے تو انہوں نے چالیس بنائی اس کے وہ اس سسٹم کے مطابق انہوں نے کام کیا ٹھیک ہے اور جو پاس ہوتے ہیں آن, دوسرے اس کے تین سو ہوتا ہے اس کے مطابق کام کر رہے ہیں یہ ریڈین سسٹم جو ہے نا یہ کمپیوٹر میں جائیں گے ایکسل پروگرام ہے تو اس میں اگر آپ ایکسل میں جائیں گے تو وہ اس ریڈین میں کام کر رہا ہے تو کہیں ریڈین استعمال کرتے ہیں کہیں گریڈین سسٹم استعمال کرتے ہیں کہیں درجاتی نظام لینی ہے درجاتی سسٹم استعمال کرتے ہیں وہ موقع استعمال الگ الگ ہے اس کی اپنی وجوہ کیوں ہے ہوتا رہتا ہے اس طرح ہم نے بس فقت یہ دیکھنا کہ ہے کیا چیز ہمارے پاس بتانے کی وجہ ہوتی ہے ہم فقط یہی یہ استعمال کریں گے یہ دونوں نہیں استعمال کریں گے لیکن ہمارے مسئلہ ہی ہوتا ہے کہ ہمارے پاس کیلکولیٹر ہوتا ہے جس کو ہم استعمال کریں گے اس میں تینوں کا آپشن ہوتا ہے ایک لکھا ہوتا ہے سسٹموں میں ہمارا ریگولیٹر کام کر رہا ہوتا ہے اور وہ کہیں انگلی لگ جاتی ہے کسی حادی سے اس کے سسٹم میں تو اس کی وجہ سے کبھی وہ یہ والا اس میں چلا جاتا ہے کبھی اس میں چلا جاتا ہے جبکہ ہم اس میں کام کر رہے ہوتے ہیں سرجاتی نظام میں जवाब गलत आता है तो ये बताने के लिए कि इसको सबसे पहले आपने देखना है कि इसके ऊपर क्या लिखा है वो जो स्क्रीन होती है शाशा जो होता है उसका उसके ऊपर यहां छोटा छोटा लिखा होता है डी आर जी इनमें से दो जल बुझे होते एक जल है एक वाजे होता है दो बुझे होते अगर के लिए उंगली वगह लग गया तो फिर दूसरों आर जब जल जाता है या जी जल जाता है तो वो, तो वो यही आप उसमें दस लिखेंगे तो वह दस ग्रेड समझेगा या आठ लिखा हुआ है तो आपने दस लिखा तो दस रेडियंट समझेगा तो दस रेडियंट तो बहुत सारे मतलब दायरे ज्यादा हो गया दस दर्जे झूठे से होते तो आपने उसको दस दर्जे लिखा था आपके जहन में दस दर्जे था उसको दस रेडियन समझ रहा था तो हिसाब तो बहुत खराब हो जाएगा उसको तो इसलिए फिर उसको सेट करना पड़ता है कि इसको اس پہ رکھا جائے ڈی کے اوپر اس پہ نہیں رکھا جائے اس لیے ہم اس کو درمیان میں بتا دیتے ہیں سسٹم جتنے کا سمجھ میں آئے کوئی بات جو سمجھ میں نہ آئی ہو اس کے متعلق تو جی ہاں زامیہ تو اس کو بھی ہے یہ یہ دو ریڈین کا زاویہ ایک کسی نے زاویہ بنایا ایسے کر کے ایسے کہہ دیا اور یہ لکھ دیا یہ دو ریڈین ریڈین کی آر عدامت لکھی دو ریڈین کا زاویہ اور لیکن اس کے اندر جب درجات آپ آپیں گے تو درجات ہو جانا گے ایک ریڈیٹ میں تقریباً چھپن سے زیادہ درجات ہوتے ہیں تو درجات تو وہ زیادہ ہوں گے لیکن گریڈ ہی اس کے دور ہے اسی طرح گریڈ دوسرے بھی زیادہ ہوگی گریڈ اور بھی چھوٹا ہوتا ہے تو اور بھی زیادہ ہوں گے تو مزہ اگر نصف ادا ہے یہ نصف ادائر ہے اس میں ریڈیم تو ہوں گے تین اشارے ایک چار اور اس میں اگر درجات لگائیں گے تو ہوں گے ایک سو اسی اور اس میں اگر اللہ آپ کا بنا کرے گریڈ لگائیں گے تو ہوں گے دو سو لیکن یہاں سے لے کر یہاں تک دو سو گریڈ ہو جائے گی ایک سو درجے ہو جائیں گے تین لیکن یہ بھی تو ایک درجے کا زاوی ہے اس میں زاویہ ہی تعبیر کرتے ہیں اگر چھ بن جاتا ہے لیکن ہے ایک سو اسی طرح روم کے اندر اس کا دھو کے کرنے کے جتنے ریڈیئن اس کو دو کے دکش کرنے کے اس کو دو کے درپ کرنے کے اتنے آئیں گے وہ بنے گے اتنے درجے کے داغی بنے گے درجے ہیں پڑھی وہ میں ایک طرف لکھ دیتا ہوں تاکہ ذہن میں رہے کہ ہم یہ چیزیں پڑھ چکے ہیں خت جیسے اب آج اس راستہ ہو گئی تھی اس کے اندر نا ممکن ہوتے شعا پڑھ لی تھی ہم نے ہیں کو کہتے اور خط پڑھ لیا تھا اور ہم خط شعائے غیر ہم خط شعائیں وہ پڑھ لیا تھا ہم خط اور ہم خط اور جی زاویہ کس کو کہتے تھے یہ پڑھ لیا تھا پھر زاویہ کی تین قسم اس سے پہلے ہم نے پڑھ لیا تھا دائرہ ہے ٹھیک ہے دائرے کے اندر اس کا مرکز تھا اس کا کتر تھا محیط تھا رداس تھا وطن تھا یہ سارے دائرے میں آ تھے پھر زاویہ کی تین اقسام ہاتا منفریجا یہ بھی آ پھر نظام تھے تین نظام سلاس آ گئے تھے جاتی ٹھیک ہو گیا جی ان کا آپس میں ربد نبی ہو مسئلہ نہیں ہے ربد ہے بھی نبی نبی ہو تو بھی صرحات صرحات کا ربط ضرور ہے اگر استراہت تو ہم ضرورت نہیں en el ایسا بٹن جس کے پاس کیلکولیٹر ہے وہ دیکھ سکتا ہے اپنے کیلکولیٹر hmm. جس کے پاس نہیں ہے تو وہ کیلکولیٹر hmm. کر رہے انشاءاللہ hmm. شاء hmm. ایک ہی جنس کی ہے آپ پچھلے سال میں ہے تو ٹھیک ہے اس کے نہیں ہے تو ایک ہی جنس کی لڑی یہ جیسے یہ اگر کے پاس ہے یہ جو ہے یہ اس جنس کا لگی تاکہ بٹن سارے ایک طرح کے ہوں بٹن اگر دوسری جیس کا ہوگا تو اس کے بٹن اور طرح کے ہوں گے تو پتہ نہیں چلے گا خلط ہو جائے گا اس میں بٹن ہے یہ بٹن یہ ایک لائن ہے یہ دوسری لائن بٹ ہوں گی دوسری لائن میں یہ چوتھے نمبر کی بٹک ہے اس کے اوپر یہی بناؤنٹ کا بٹن یہ بٹن اسی یہ بنایا ہے آدمی کو زیادہ دقت نہ ہو اس کو بدل دیں اگر آپ نے اپنے کلکولیٹر میں بس دس اشاریہ لکھ لیا ایسے لکھ لیں دس اشاریہ پانچ. لکھ لیا اور اس کے بعد ادھر نیچے برابر کا بٹن نیچے سب سے آگے برابر کا ای ایک سی ایس ای کے نام سے ای ایکس سی کون ہے اس کے بٹن سب سے آگے میں نیچے کونے کا بٹن ہے बराबर का लिखा हो बस ठीक है यह बराबर लिखा होगा यह बराबर वाला बटन दबा ठीक है बाद में एक से लिखा होगा बाद बराबर लिखा ये बराबर का बटन दबा देंगे तो साढ़े दस उतर के नीचे आ गया आप नीचे आ जाए अब आप, आप ये वाला बटन दबाए यह जो कंटेनेट वाला बटन है इसको एक मतलब दबाए तो यह फौरन ऐसे हो जाए اور کسی نے جی ساڑھے دس لکھا اور پھر وہ یہ بٹن دبا دیا برابر والا پھر وہ گھنٹے منٹ والا بٹن دبا دیا یہ والا تو یہ فوراً ساڑھے دس ہو گیا پھر دوبارہ دبا دیا دس سے چلیے پانچ بجے پھر دبا دیں ساڑھے دس بجے مطلب اس میں بدل کرے یہ بٹن بنائے گی اس لیے انہوں نے تاکہ اشاری نظام سے اس کو کہتے اشاری है इससे घंटे मिनट बदल जाए घंटे मिनट में है दूसरे शादियां बदल जाए इजिली बनाया ठीक है यह चलना आसानी से हो जाएगा <laughs> तो आपको अगर جگہ اشاریہ میں لکھی ہوئی تورن برت ارجن برت اشاریہ میں لکھا ہوا مل گیا تو آپ کو ضرورت ہے گھنٹے منٹ میں لکھنے کی تو آپ یہ کیلکولیٹر میں ڈالیں گے اور یہ بٹن سب گے اس کے ذریعے سے اس کو اشاریہ میں کر لیں گے یا اشاریہ میں ہے تو اس کو اس میں کر لیں گے جس میں بھی آپ کو ضرورت پڑیں گی آرام سے منتقل ہو جائے گا اس میں تھوڑا وقفہ کرنا چاہیے اگر تھوڑی دیر کے لیے وقفہ کر لے تبھی خوش ہے خوش کی سب کا خوش کی زیادہ میں کوئی ایک لطیفے والا کرنا چاہیے درد میں کبھی کبھی کوئی لطیفہ چھوڑنا ہے محترم صاحب نہیں ایک تو محترم پیدا کو آدھے گھنٹہ کچھ وقفہ کر لیتے ہیں تو ہو رہے ہیں جو کہ چھوٹا Thank uh you. -huh. Mm -hmm. mm -hmm.